تو ان میں کے ظلمنی بات بدل دی اس کے خلاف جس کا انہین حکم تھا تو ہم نے ان پر اسمان سے عذاب بھیجا بدلا ان کے ظلم کا